تو وہ جو اعمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنی فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور وہ جن ہوئے نی نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں درد سزا دے گا اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی ہمات پائیں گے نہ مددگار